اعلیٰ قد اور بے شک آ ہم نے موسا علیہ السلام کو عطا کیا نات روشن واضح نو نشانیاں آپ کے معجزات کہ آپ اثا ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا وہ لاٹھی بڑا سانپ بن جاتی آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کے نکالتے سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا اسی طرح آپ کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا گیا اور بارہ راستے بن گئے قوم فرون پر طوفان آیا یعنی سیلاب کا عذاب آیا ٹڈی کا عذاب آیا خون کا عذاب آیا کا عذاب آیا یہ سب نشانیاں اور موضوعات تھے فص بنی اسرائیلا پوچھو بنی اسرائیل سے یہودیوں سے پوچھو اس جا جب موسا علیہ السلام ان کافروں کے پاس آئے فقور الح فراؤنو تو فرون نے موسا علیہ السلام کے بارے میں وہی کہا تھا جو آج کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کے بارے میں کہتے ہیں فرون نے کہا انگنو کا یا موسا مس بے شک اے موسا میں ضرور بضر یہ گمان کرتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنزَلَ هَا أُولَائِ اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے تو جانتا ہے کہ اسے اس کلام کو آسمان و زمین کے رب نے نازل کیا بصائرہ یہ کلام ایسا ہے جو نگاہوں کو کھلنے والا ہے و وَإِنِّي لَأَغُنُّكَ یا فرعون مذبورا حضرت موس علیہ السلام نے جواب دیا اور بے شک ضرور بس ضرور اے فرعون میں تجھے تباہ ہوتا ہوا گمان کرتا ہوں یقین کرتا ہوں اگر تو ہدایت پر عمل پیرا نہیں ہوگا تو مذبورا ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا ان من الارض فرعون نے زمین سے نکالنے کی کوشش کی انہیں مصر سے نکالنے کی بلکہ شہید کرنے کی کوشش کی فع رق نہ ہو پس ہم نے اسے غرق کر دیا وہ ام معہو جمیان اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا وَقُلْنَا مِن لِبَنِي الْأَرْضَ اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے فرمایا اے بنی اسرائیل زمین میں رہو فا جاخیغتی اور جب آخرت کا وعدہ آئے گا جی نہ بیکم لفیفہ ہم تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے یعنی کل بروز قیامت سب جمع ہو جائیں گے اب الحقی اب الحقی نزل اس کا نازل کرنا حق کے ساتھ ہے ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اب الحقی نزل اور حق ہی کے لیے نازل کیا کہ لوگ اس حق کو مانے اور یہ حق کا پیغام عام کیا جائے حق سے مراد قرآن پاک ہے کہ وہ حق ہے سچا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 حضرت محمد بن سماک رضی اللہ عنہ بہت سخت بیمار ہو گئے اور ان کے عقیدت بن ان کی زندگی سے مایوس ہو گئے تو حضرت محمد بن سماک رضی اللہ تعالی عنہ اب اس قدر بیمار تھے تو آپ کے عقیدت مند کسی عیسائی طبیب کے پاس جا رہے تھے کہ اس سے مشورہ کریں کہ ان کا کیسے علاج کریں اب تو ہم نا امید ہو گئے ان کی زندگی سے تو راستے میں حضرت خضر علیہ سلاط وسلام نے نظر آئے آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی اور آپ کے عقیدت مند حضرت خضر علیہ اللہ وسلام کو نہ پہچان سکے مفسرین اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں خضر علیہ اللہ سلام نے فرمایا کہ تم عیسائی طبیب کے پاس کیوں جا رہے ہو محمد بن سماگ اگر بیمار ہیں تو سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 سو آپ نے بتائی اور کہاں انہیں جہاں تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر اسے پڑھو اور دم کرو اللہ تعالی فرمائے فرمایا محمد بن سماک سے جب ارض کیا گیا تو آپ نے فرمائی حضرت خضر علیہ السلام وسلام ہیں اور پھر آپ نے اپنا دست مبارک اس جگہ پر رکھ کر اس دعا کو پڑھا اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور دم کیا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا تھا فرمائے وضیفہ یہ ہے کہ اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں سات مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں وبل حقیح وبلحقتی نژل اگر پورا پڑنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں وما اور کا اللہ مبشر ہوں اور ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا وہ اور یہ قرآن فرق ہو ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا تقرر اہ النا سلامکس تاکہ آپ لوگوں پر آہستہ آہستہ پڑھیں وَنَزَّلْنَاهُ جا ہو اور ہم نے اسے بہت آہستہ آہستہ نازل کیا کل اے محبوب آ فرمائیے آ مینو تم ایمان لاؤ اس پر او لا تؤمنو یا تم ایمان نہ لاؤ تمہارے ایمان لانے سے نہ لانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم ایمان لاؤ گے تو اپنا بھلا کرو گے اور ایمان نہیں لاؤ گے تو اپنا نقصان کرو گے اب آیت سجدہ ہے اندین ات العلم قبلی ہی بے شک وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ادا یوتلا علیہ جب ان پر آیتیں پڑی جاتی ہیں یخر رون از تو وہ اپنی تھوڑیاں سجدہ کرتے ہوئے جھکا دیتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں وہ یقولا اور وہ کہتے ہیں سبحانہ ربنا ہمارے رب کے لیے پاکی ہے ان وَعْدُ رَبِّنَا واد بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا یق رونا وہ اپنی تھوڑیاں جھکا دیتے ہیں یعنی وہ سجے میں گر جاتے ہیں اللہ اکبر یب اور وہ روتے ہیں روتے ہوئے سجے میں گر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے ان کی آنکھیں تر ہو رہی ہیں وہ عزی خوشو اور اللہ کے کلام کو سن کر ان کا ڈر اور بڑھ جاتا ہے خوشو و اور ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کہتے یا اللہ اور کبھی فرماتے یا رحمان کو فار اعتراض کرتے کہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور خود کبھی رحمان کی عبادت کرتے ہیں کبھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو فرمایا کل ابد اور رحمان اے محبوب آپ فرمائیے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو عبادت کرتے ہوئے اللہ کہو یا رحمان کہو دعا مانگتے ہوئے یا اللہ کہو یا رحمان کہو ما تدعو جس بھی نام سے تم اس کا ذکر کرو فلح السما الحسنہ یہ سب اللہ ہی کے اسمائے حسنہ ہیں اچھے نام ہیں ننانوے نام مشہور و معروف ہیں اللہ تعالی کے نام ننانوے سے بھی زیادہ ہیں لیکن ننانوے ناموں کے بارے میں یہ بشارت ہے کہ جس کو یہ ننانوے نام یاد ہوں گے اور پڑھنے کا معمول ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا ولا تجہر ب صلا نماز میں بہت چلا کرنا پڑو الا تو خوافت بھی اور بہت ہی زیادہ آہستہ بھی نہ پڑھو مراد یہ ہے کہ اگر جہری قرات ہو تو آواز اتنی ہونی چاہیے کہ نمازیوں تک آواز پہنچ جائے بہت زیادہ چیخ چیک کرنا پڑا جائے اور اگر سری قرآ ہے جس میں امام آہستہ پڑتا ہے تو اس پر اتنا پڑھنا لازمی ہے کہ خود اس کے کان سن لیں اور یہ شرح مسئلہ یاد رکھیں کہ جہاں پڑھنا ضروری ہے وہاں اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ ہمارے کان سن لیں صرف دل میں پڑھیں گے اور صورف فاتحہ یا صورت ہم نماز میں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی جہاں زبان سے پڑھنا ضروری ہے وہاں اتنی آواز سے زبان سے پڑھنا ضروری ہے کہ ہمارے کان آدت سن سکیں کان میں بہرہ پن ہو یا شور ہو رہا ہو تو اور بات ہے لیکن شور نہ ہو اور کان درست ہو اتنی آواز ہونی چاہیے کہ جتنی آواز سے کان سن سکیں اب مثال کے طور پر کسی نے آواز تو اتنی رکھی لیکن شور کی وجہ سے آواز نہیں جا رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو کبھی تنای میں اور کمرہ بند کر کے اتنی آواز سے پڑھ کے دیکھ لیں ہلکی سی آواز جو آپ کے کان تک جا رہی ہے اب آپ جہاں کہیں بھی نماز پڑھیں اتنی آواز ضرور رکھے ورنہ نماز ادا نہیں ہوگی اور ان کا درمیانی راستہ اختیار کرو کہ اعتدال ہونا چاہیے افراد و تفریح سے بچو یق الحبہ فرمائیے اللہ ہی کے لیے حمد ہے کہ جس نے نہ تو بیٹا بنایا ولم یق اللہ شریک ان فلم اور نہ ہی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے ولم یق اللہ ولی اور مینز کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار اور دوست ہے کیونکہ دوست اللہ تعالی نے نبیوں کو اپنا دوست بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں خلیل کے معنی گہرا دوست اولیاء اللہ اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں لیکن یہ دوست اس وجہ سے نہیں نعوذ باللہ اللہ ظالی کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے تو جیسے ہم کمزور ہوتے تو ہمیں دوست کی ضرورت ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ اس کا کرم ہے یہ اس کی مشیت ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو فرمایا ولم یق اللہ ولی مین اس کا کوئی ایسا دوست نہیں جو کمزوری کی وجہ سے ہو کہ کمزوری میں اور مصیبت میں اس کا ساتھ دینے والا ہو وہ بے نیاز ہے اللہ السمد وہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں فرشتے بنائے نبیوں انبیاء اولیاء رسولوں کو بھیجا یہ سب اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے اور یہ اس کی مشیت ہے جس کو چاہا اس نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور ہمیں حکم دیا کہ جس فرشتے جس نبی جس رسول جس ولی کو میں نے مقام دیا اس کے مقام کو تسلیم کرو من آدا لی فقد بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی میرے دوست سے دشمنی رکھے گا اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اپنی مشیت اپنی مرضی سے جسے چاہا دوست بنایا اور ہمیں اس کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرنے کا حکم دیا جہاں تک کہ جو ولی کے مقام و مرتبے کو تسلیم نہ کرے اس کے لیے فرمایا اعلان جنگ ہے لیکن عقیدہ وہی ہے اللہ نہ فرشتوں کا محتاج ہے کسی کا بھی محتاج نہیں یہ اس کی مرضی ہے یہ اس کی مشیت ہے جسے چاہے جو مقام و مرتبہ عطا فرمائے وہ کبر ہو او خوب اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرو